اچھی عورت ایک عربی سے عورتوں کے بارے میں پوچھا گیا کیونکہ وہ عورتوں کے متعلق علم اور تجربہ رکھتا تھا اس نے کہا عورتوں میں سب سے افضل وہ ہے جو کھڑی ہو تو عورتوں میں دراز قد ہو بیٹھے تو ان میں بڑی لگے بولنے میں سچی ہو اور غصے کے وقت بردبار ہو جب ہسے تو صرف مسکرائے جب کوئی چیز بنائے تو خوب بنائے وہ اپنے خاوند کی فرما بردار اور اپنے گھر میں زیادہ رہنے والی ہو اپنی قوم میں معزز ہو مگر خود کو کمتر سمجھے محبت کرنے والی اور اولاد دینے والی ہو اور اس کا ہر معاملہ قابل ستائش ہو